الحمد لله حمده وكثر الله والسلام على سيدنا <سلت> محمد المصلي والخاتم النبيا وبعد قول الله السميع العليم من نشطنا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد اما مرويه في ذلك قال عليه رضي الله تعالى عنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابي سناد الذي ذكرنا بذكر كيف في هذا الباب جیسا کہ آپ کو بتایا تھا اب یہاں سے جیسا نے کے کے کہا تھا تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے باپ کی روایت بھی گزری تھی میں سب سے ثابت ہے استدلال کا مشرقی نے رفیہ دین اس کا جواب رحمۃ اللہ ذکر فرماتے صلی اللہ جو, جو کہ ابن حبیت ابن حبیز سے منقول ہو کر یہ عبدالرحمان بنبی سنحت جو پہلی سند میں ہے پہلی حدیث کی ان سے جو ہو کر روایت آئی ہے اس کا جواب یہاں سے ذکر کرتے ہیں بات وہ سمجھیے گا مام کہ حاوی سب سے پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر رفع دین فرمایا ہے اسی طریقے سے ایک اور صنعت کے ساتھ حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سب کہ حضرت طریق علی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے تقبیر تحریمہ کے کسی جگہ پر رفع دین نہیں کیا ٹھیک ہے جی رضی اللہ صرف تقبیر ہاں تھے دوسری سلم کے ساتھ صلی اللہ وسلمات پر اپنے نفرے فرمایا ٹھیک ہے اور یہاں پر حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر ذکر کیا گیا کہ حضرت علی اللہ تعالیٰن سوائے کس کے تقبیر ترمہ کے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اب گویا کہ دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا ٹھیک ہے کہ وہاں پر مختلف مقامات پر رپیہ ذہن اور یہاں پر کیا سوائے تقریر ترمہ کے رقیہ دہن کا انکار ہے اس میں دو احتمال ہیں پہلا یہ کہ ہم یہ کہہ دیں جیسا کہ ممتاحی رحمتہ اللہ نے دو اہتماد ذکر کیے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے پہلے بات کی حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے یعنی جو تو خیر ہے یعنی حدیث میں سقم ہے وہ حدیث ظائف ہے اس لیے کہ اس صنعت میں جو عبد الرحمٰن بن اب جناب جو آ رہے ہیں یہ متقلیم پھر آئی ہے دیکھیے گا ذرا سب سے پہلی حدیث کو بڑے غور سے صنعت کو دیکھیے گا ٹھیک ہے جی تو مصحبہ کے شاگرد ہیں یہ الرحمن بن ابیز جناب اور پھر موسیٰ بن ناپا کا جو استاد ہیں وہ کون عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن الفضل یہ جی بھی نام یاد رکھیے گا تو عبد الرحمان بنازن جو راوی ہیں اس سند میں یہ کیا ہے راوی ہیں لہذا اس لیے یہ حدیث ظاہر ہے ٹھیک ہے سند کے اعتبار سے اور ساتھ دوسرا کے یہ ہے کہ عبد الرحمان بنابیزنا کی جو روایت ہے اس میں حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں رفع دین کا ذکر ہے ہی نہیں ہے رفایہ دین کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں وہ کیسے کہ اللہ کے پہلی روایت میں تو ہے رفایہ دین کا ذکر تو کہتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ہم جو سمجھیں گے گویا پھر ان کی طرف سے اضافہ ہے وہ کیسے اس کہ آگے چل کے دیکھیے ایک روایت آگے دیکھیں سب سے پہلے بیس بری عبادت کو آپ فی چھوڑیں دونا عبد اللہ ابن اور اسی حدیث کو یعنی جس طرح کی حدیث ابو عبادت نے نقل کی ہے یہی حدیث اسی صنعت کے ساتھ متن کے ساتھ نقل کی یہی صنعت یہی متن لیکن غلطی من کا ان لوگوں نے رفع دہن کا تذکرہ اس میں بالکل بھی نہیں کیا ان لوگوں نے ان حضرات اس میں رفع دین کا تذکرہ بالکل بھی نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس صنعت کے اندر حالانکہ نا اگر آپ اسی سند کے ساتھ اسی وطن کو لے کر ذکر کیا لیکن رفع کا تذکرہ نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ عبدالرحمٰن اب ابن اس جناب ولی جو سند ہے اور جو روایت ہے اس میں حقیقت کے اعتبار سے رفا یدین کا تذکرہ سرے سے ہے ہی نہیں جی تو اب آپ دیکھیں ایک وہ روایت تھی اب برحمان نے بھی جناب کی اور ایک یہاں پر یہ والی صنعت ہے ٹھیک ہے اب آپ اصل مدار روایت کا دیکھیں یہ جو روایت ہے اس کا اصل مدار جو ہے باپ کی پہلی حدیث پہ آ جائیں صنعت کو دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا عبداللہ ابن الفضل اس حدیث کا دار و مدار جو ہے وہ عبداللہ ابن الفضل عبدالل پر ہے روایت کا عبداللہ ابن الفضل جو ہیں یہ پوری کی پوری اس روایت کا دور و مدار پن پر ہے عبداللہ ابن الفضل کے آگے ہیں دو شاگرد نمبر ایک یہ موسا بن آفا جیسے میں نے ابھی آپ کو جیسے بات کی پہلی حدیث میں بتایا موسا بن آف یہ ایک شاگرد تھے جن سے نقل کیا ہے عبد الرحمان بن ابیز جناد نے ٹھیک ہے جو کہ متقل فیراوی ہے کہ جن میں کلام ہے ٹھیک ہے تو عبداللہ ابضل کے شاگرد کون ہوئے نمبر ایک موسا بن آخوا جن سے نقل کیا اس روایت کو کس نے عبد الرحمان جو کہ متقل ہے جبکہ دوسرے شاگرد اللہ ابل کے یہاں پر کس روایت کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا عبدالعزیز بن ابھی سلمان عبد اللہ ابل عبد العزیز بن ابی سلمان یہ دوسرے شاگرد ہیں کس کے عبداللہ ابن الفضل کے اور پھر ان کے عبدالعزیز بن نبی سلمہ کا جو شرگر ہے یہاں پر روایت کو نقل کرنے والے یہ دو ہیں ایک عبداللہ بن صالح اور ایک وابی ہیں روایت کو دیکھئے ابن عبداللہ, ابن یہ دو لوگ عبداللہ بن صالح اور وابی اکبر کہتے ہیں کہ ہمیں بتلایا عبدالعزیز بن نبی سلمان کے ساتھ عبدالعزیز بن نبی سلما ان کو عبداللہ اب عبداللہ ابن فضل پر روایت پہنچی کہ نہیں عبداللہ ابن فضل کے دوسرے عبداللہ بن, عزیز بن عزیز سلمہ ہوئے. ان کے دیں سال عبداللہ بن سالح اور, اور دونوں دونوں ایسے راوی ہیں ان میں کوئی تکلام کوئی کلام نہیں یعنی غیر متقلم ان میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے بلکہ مستند ہے تو لہذا ان حضرات نے جو عبداللہ بن سالم نے ہے وابی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں رف دین کا تذکرہ نہیں ہے سوائے تقبیر تحریمہ کے رفع یا دین کا تذکرہ نشتہ نہیں ہے جبکہ جو پہلے والے باغ کی جو پہلی حدیث تھی عبدالرحمان بن نبی والی تو اس میں کیا ہے وہ عبد الرحمٰن بنبی کیا ہے متقل بھی آ رہی ہیں جو کہ شاگرد ہے کس کے بن بناقا کے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں دو باتیں کہ ایک تو یہ کہ وہ روایت کیا ہے ضعیف ہے رحمان بن اب تواند نبی زناد کی وجہ سے کہ وہ متقلم ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم نے چونکہ دوسری روایت لائے ہیں اور ہم نے یہ روایت لا کر بتایا ہے کہ اصل کے اعتبار سے اس روایت میں جو, جو رحمان بن جب رحماند نے نقل کی ہے اس روایت کے اندر حقیقت کے اعتبار سے کا رفق تذکرہ ہے ہی نہیں اب امام کہ حاوی اللہ علیہ کے دو استعمال دیکھیں کہتے ہیں اب جب دو روایتیں آگی تو محجی محجی قلیب اللہ علی حجی سہاسمان ہوں گے فی نفسی سرے سے یہ کیا ہے یعنی شکو میں اس کے اندر ضعیف ہے وہ کس طور پر ظاہر ہے کہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس میں رفع یا دین کا ہے ہی نہیں کما قبر رحمان بن کے علاوہ حضرات نے کی وہ کیسے ہی عبد اللہ یہ روایت محفوظ ہو اور لہذا مد مقابل تمہارے لیے غلطی بری ہے جس میں تمہارے لیے کوئی بجت باقی ہے یعنی تمہارے لیے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے اطلاع کرنا ٹھیک نہیں ہوگا جو نقل ہو کر آئی عبد الرحمٰن بن نبی جناب کے واسطے سے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہے علی واہ wow. دوسرا استعمال یہاں کا ذکر کر کریں چلیے بال فرض ہم نہیں کہتے کہ عبد بن کہنابلی روایت سقیم ہے کمزور ہے یا وہ متقل فیراوی ہے ایک تو یہ جواب ہو ہوگئے کہ ہم مان لیتے ہیں تو متقلیم فیراوی نہیں ہے یا اس میں کوئی ذوق نہیں ہے اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خود کا عمل وہ یہ ہے کہ آپ سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی بھی اور موقع پر رفیع دین نہیں فرماتے تھے اور آپ ایک اصول اور ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ راوی جس روایت کو روایت کرے اور پھر اس روایت کے خلاف ہی اس راوی کا عمل ہو تو وہ روایت قابل اقتدار اور قابل حجت نہیں دیتی تو جب حضرت ربی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جیسے قبر نبی منقون ہو کر آئی اس روایت میں اس کا تذکرہ رفعیہ دین کا تذکرہ ہے اور جب شہر رضی اللہ علیہ وسلم کو خود کا عمل کیا ہے تقویر کے نہ کرنے کا تو لہذا ان کی وہ رہے گی دوسرے احتمال نا مارا صحیح جو برہمان نے روایت کی ہے اگر وہ روایت صحیح ہو, آنا مارا غیر ہو اس لیے کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے اس چیز کا جو باقی لوگوں نے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفا دین کرتے ہوئے دیکھا ہو سم کو رفو بات چھوڑ دیا ہو اللہ. یعنی ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفا دین کرتے ہوئے دیکھا ہو اور انہوں نے خود اس کے بعد خود چھوڑ دیا ہو نہیں بلکہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے پہلے حضور کو رفا دین کرتے دیکھا پھر چھوڑتے دیکھا تو کہتے ہیں یہ تب, وقت یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب حضرت علی اللہ کے سامنے نسخ و رفعے رفعے رفع کا منسوخ من بس حضرت علی اللہ حدیث اب جب صحیح ہوگی اکثر الفج اس میں زیادہ دلیل ہے قول من اس شخص کے لیے دلیل ہے اللہ جو رفا کا قائل نہیں ہے تو گویا کہ اب حضرت نہیں ہے کے واما حضر اللہ تبارک میرے بھی آپ سب کے بھی یاد رکھیے گا